اور اگر ہم اسے نمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جس اسے پہنچ تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں بے شک وہ خوش ہونی والا بڑائی مارنی والا ہے